سنت ودا ہو جائے گی جب بھی کرے بلکہ زندگی میں کبھی بھی کر لے تو سنت ودا ہو جائے گی عقیقے کا دن ہے ساتواں دن امام حسن اللہ جب پیدا ہوئے ساتویں دن ان کا عقیقہ ہوا اور, اور بالوں کے بدرے حضور السلام نے چاندی صدقہ کی سنت طریقہ یہ ہے جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں مسائل کتابوں میں کہ قربانی اگر سکے کا حصہ میں لیا جائے تو اس کا وہ فطر کیا نام ہے عقیقہ تو قربانی کے جرم بھی اگر ایک ایک بار سے دو حصے ایک ایک اگر پانی میں تو عقیقہ جائز